جور جو پوشی ہیں بہت ہیں تو بھئی چین والی گھڑیب کیوں منع ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اتجار ٹوپی کے بغیر ہوتا ہے ٹوپی سے یہ تو آدھے گھنٹے پندرہ منٹ کا لوگ دیکھیں گے تو ایک گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گئے بھائی چلی بس مختصر بتا دوں میں دوبارہ پڑی اس کا کیا ہے چین والی اصل مسئلہ کیا ہے کہ خواتین اور مرد کے لیے گلٹ کی کوئی چیز جاہز نہیں سمجھے گے یعنی بناوٹی جو ہیں تانبا ہے یا کیا نام ہے پیتل ہے یا سلور ہے کوئی چیز خواتین و حضرات کے لیے کوئی جائز نہیں اب یہ گھڑی جو ہے یہ گھڑی تو ہے گلٹ کی ظاہر اسٹیل ہوگی لوہے کی یہ تو ضرورت ہے کہ بھئی جماعت کب ہو رہی ہے کیا ہے یہ تو ہر ایک کے پاس آج کل ہونا ضروری ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے چونکہ سارے معاملہ جب گھڑی پر انحصار کر رہے ہیں تو گھڑی ہونا تو ضروری اب یہ چین کیا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں ہے پٹا بھی ڈال سکتے ہیں تو احکام شریعت نے آلہ نے یہ فتوہ دیا کہ یہ جیب کی گھڑی جو ہے اس میں بھی زنجیر ڈالنا جائز نہیں اور اس میں چین ڈالنا جو ہے اس کو بھی اعلیٰ فاضل منع کیا اور فارما یہ مکرو تحریمی ہے اور اس پر ایک مکمل رسالہ فاضل بریلوی کا موجود ہے ہمارے پاس پر پرانے ریکارڈ میں اطیب وجیز اور مجھے گمان ہے کہ شاید نیا فتح و رضیم اور رسالہ جو ہے وہ چھپ بھی گیا اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے پٹا ڈال لیں پٹا ڈالیں اپنے گھڑی میں اور یہ تو اب رواج ختم ہو گیا تو اس کو بتانا بےکار ہے کہ یہاں ڈوری ڈالے چین جانے اب تو اس کو وہ پرانے رواج میں شمار ہو گیا اس کا لوگ سمجھیں گے چودہ سو سال والا آدمی اب کیسے اٹھ کے آیا تو اس کا تو رواج ختم ہو گیا دوسرا کیا تھا اتجار ٹوپی کے بغیر ہوتا اب آئیے فتح و رضبیا میں اس میں پورا باب ہے امامے پہ اس میں ایک حدیث یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمارے امامے میں اور دوسروں کے امامے میں یہ فرق ہے کہ ہم امامے کے اندر ٹوپی رکھتے ہیں اور دوسرے ٹوپی نہیں رکھتے شیعہ حضرات بھی آپ دیکھیں کہ ٹوپی نہیں رکھتے اپنے امامے میں یہ کھلا رہتا ہے سر ایک بات یہ لیکن پھر پورے اس باب کا مطالعہ کیا جائے تو کوئی آدمی بغیر ٹوپی کے بھی امامہ باندھ لے تو امامہ ہو جائے گا ایک بات یہ دوسرا یہ ہے کہ ایک قول جس پر ہمارے ہندوستان اور بریلی کے علماء نے فتوا دیا وہ یہ ہے یہ ٹوپی اگر ادھر سے کھلی رہے اور چاروں طرف امامہ باندھا جائے یہ ٹوپی اگر کھلی رہے یہ احتجاج ہے اور اس کو مکرویت تحریمی میں شمار کیا گیا ہندوستان میں بریلی وغیرہ جو فتویٰ جاری ہوتا ہے باہر شریعت میں بھی مکروحات میں یہی ہے احتجاج ٹوپی نظر نہیں آئے بلکہ طریقہ یہ ہے کہ جب امامہ باندھیں یہ ایک بند یہاں لائیں پورا پھر اس کے بعد میں اس طرح باندھیں ٹھیک ہے تاکہ یہ ٹوپی جو ہے وہ چھپ جائے اب یہ ہمارے یہاں کا رواج یہ ہے اور اس کے بعد میں اب دوسری جگہ جائیں تو خصوصاً پٹھان بھائی ہمارے پیشاور میں اور اسی طرح کے مصر شام وغیرہ ان کے یہاں احتجاج یہ ہے کہ سر نظر آئے تو احتجاج ہے ٹوپی نظر نظر آئے تو احتجاج نہیں دیکھو آپ شام میں اور بغداد میں عراق میں وغیرہ جب وہ اماما باندھتے ہیں وہ ترکی ٹوپی ہوتی ہے ان کی لال وہ ٹوپی نظر آتی ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ ایسا امامہ باندھتے ہیں تو اس کی تعریف میں علماء کا اختلاف ہے لیکن ہمارے یہاں علماء اسی پہ فتوا دیتے ہیں کہ یہ ٹوپی بھی نظر نہیں آنی چاہیے امامے کے نیچے اور اس کو ڈھک لینا چاہیے تاکہ یہ نظر نہ آئے تو یہ رائے کا اختلاف ہے ہم اس کو مانتے ہیں شام اور عراق والے اس مسئلے کو مانتے ہیں بہرال تبارک کا وطالعہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری اس کو قبول فرما جو کچھ کہا گیا قبول فرما جو غلطیاں ہو گئیں وہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ معاف فرما